ان شار پیش کرنے سے پہلے ڈائریا پیدا ہوا کہ جمعے کی سنتیں اکثر جمعرات کو بیان کی جاتی ہے وہاں ہمارے گھر پر جو مجلس ہوتی ہے اگرچہ جمعہ تو یہاں ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن اگلے جمعے کے لیے صحیح تو کچھ سنتوں کا تذکرہ جمعہ کے لیے ہو جائے ایک تو سب سے بڑی دولت دروشریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے دروپ بھیجا کر تو دری دور شریف تو ماشاءاللہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں بہت ہی, ہی عظیم شان عبادت بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حق بھی ہے اور دوسرا یہ عجیب بات ہے یہ اس عبادت کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں انَ اللہ و ملائی کا کہو سل یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں تو بندہ جب درود شریف پڑتا ہے تو وہ بھی اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے وہ بھی اب عظیم الشان عمل میں جس کو اللہ نے پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور ملائے کا اللہ تعالیٰ دی و, و ملائی کا کہو یو سلعن ندی پھر آگے اللہ تعالیٰ خود پر مارے یا یو اللہ امن سلو عالیہ و سلیم و قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حق ہے کہ دروش شریف کو ذوق و شوق کے ساتھ جتنا مشائف نے اجازت دی ہو اپنے اپنے شہر سے پوچھ کر اور ذکر ہمیشہ اپنے کسی کو بڑا بنا کر اس کے مشورے ہی سے کرنا چاہیے جیسے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق دوائی کھاتے ہیں حکیم کے مشورے کے مطابق دوائی کھاتے ہیں اگر ڈاکٹر لکھے ڈھائی سو ملی گرام اور آپ نے کھا لی ہزار ملی گرام کہ ڈھائی سو ملی گرام کی دوا جو ہے وہ اگر چار دن کے لیے ڈاکٹر نے لکھی ہے تو آپ نے سوچا کہ ہزار ملی گرام کی دوا کھا لیتے ہیں ایک ہی دن میں فائدہ ہو جائے تو ایک ہی دن میں پھر وہ بالکل ایسالمطلوب کر دے گا <laughs> اللہ کے پہنچا دے گا ممکنات میں سے تو جس جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم عقل و دانش سے کام لیتے ہیں ایسے ہی دین کے اندر بھی حکمت اور عقل سے کام لینا چاہیے کہ دین, دین میں بھی کوئی نہ کوئی مربی ہونا چاہیے جب دنیا کی کوئی معمولی سی چیز سیکھنے کے لیے بھی کسی کی شاگردی کرنی پڑتی جیسے ایک مثال ہے کہ ہلوائی کے ہاں ایک مسٹر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی عمرتی ہم کو بہت پسند ہے بہت ہی عمدہ ہے اور ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں ذرا ہمیں سکھا دیجیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسے نہیں سکھائی جائے گی پہلے ٹائی اتارو اور کوٹ پینٹ اتارو ہماری طرح لنگی پہنو بنیان پہنو پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو پھر ہم تم کو سکھائیں گے کیسے عمرتی انہوں نے مسٹر صاحب نے جو ہے اپنی خو کو نہ چھوڑا عادت کو نہ چھوڑا اپنی مستری کو نہ چھوڑا انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھ کے خود ہی بنا لیں گے انہوں نے دیکھا کہ حلوائی کیسے کیسے ہاتھ گھماتا ہے اور میدے میں چینی گولتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر شیرا بناتا ہے اور اس کو تل کے شیرے میں بھگو دیتا ہے اب جو گھر پہنچے تو سب یہ کام تو دیکھا جو تھا ویسے کرا لیکن جو نتیجہ نکلا وہ بے چوچ کا مرغا نکلا <laughs> بے چوچ <چونج> کا مرغا <laughs> تو جب دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ معمولی سے معمولی کام سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین اتنی عظیم الشان دولت ہے وہ بغیر سیکھے اور بغیر کسی استاد کے کیسے آ سکتی ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی کو اپنا استاد مقرر کیا جائے اب اس کو استاد کہہ لو یا پیر کہہ لو یا مشیر بنا لو تو جو گل بھی کرنا ہے لیکن سیکھے بغیر تو آئے گا نہیں تو غرض یہ کہ جو بھی ذکر اذکار ہے وہ اپنے اپنے شہر سے اپنے مشاعر سے پوچھ کر اور ان کی جو ہے وہ مشورے کے مطابق ذکر کیا جائے تعداد مقرر کی جائے اور طریقہ بھی وہی بتائیں گے کہ دروشریف جو ہے کیسے پڑھنا چاہیے اسی طرح جو اذکار پچھلے سے پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیے تھے میرے حضرت والا کے بتائے ہوئے اذکار ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی بیٹھ ہو یا نہ ہو سب کو یہ ذکر جو ہے بتا دو کیونکہ ذکر تو ناطے ہے اور اتنا ذکر ہر کوئی کر سکتا ہے اور جو کوئی ذکر نہ کر سکے اتنا کسی کو کچھ مسئلہ ہے غصہ زیادہ آتا ہو چڑچڑاہٹ مزاج میں ہو نیند کی کمی ہو یا اور کوئی مشغولیت زیادہ ہو تو وہ اپنے شہر سے مشورہ کرے تو وہ اس کو ذکر میں تخلیف تو کر دے کمی کر دے لیکن ناغا نہ کرے کیونکہ ناغا کرنے سے بڑی بے برکتی ہوتی تو غرض یہ کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے ضرور بھیجا کروں اب کثرت کتنی ہو چاہے ایک ہزار دفعہ بھیجیں دو ہزار دفعہ بھیجیں نہیں کثرت تو اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کا معمول سو دفعہ روزانہ درشریف کا ہے تو آپ اس کو تینتیس دفعہ اور پڑھا لیجیے یہ بھی کثرت میں شمار ہو جائے گا اور ڈیڑھ سو کر لیجیے کسی کو زیادہ ہمت ہے تو دو سو کر لیجیے لیکن اپنے شہر کا مشورہ جو ہے اس میں مناسب ہم ذکر اذکار کو خوب کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس قدر اس کا شوق ہوتا ہے کہ وہ حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں ہزار ہزار دو دو ہزار تین تین ہزار دفعہ کر لیں گے لیکن میرے مشر نے فرمایا کہ یہ ایک غلط فہمی ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر ہی اللہ تک پہنچائے گا ذکر تو پہنچائے گا لیکن ذکر حقیقت میں معاونت کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے معاونت کرتا ہے ذکر مددگار ہے لیکن اصلی چیز جو اللہ تک پہنچانے والی ہے اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے والی ہے وہ کیا ہے ان اولیاء متقو کہ تقوی اختیار کرو جو تقوی سے نہیں رہے گا وہ ایک ایک لاکھ بھی اگر ذکر کر لے تو وہ دھوکے میں رہے گا کہ میں بڑا اونچا پہنچ گیا بہت عبادت گزار ہوں اس کو دھوکا ہے جہاں یہ ہزار دفعہ تصدیحات کرتا ہے لیکن باہر نکل کے بدنگائی کرتا ہے نام کو دیکھتا ہے یا اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی گناہ نہ صحیح لیکن عجب و کے میں تو مبتلا اکثر ہو جاتا ہے اس کو ناز پیدا ہو جاتا ہے اپنی عبادت کا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں آج میں نے ہزار کی تصویر گن لی آج میں نے پانچ ہزار گن لی تو عجوب اور ناز پیدا ہو جاتا ہے جبکہ حضرت شیخ عبد القاض ویلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیا بزرگوں کی کیا بات ہوتی ہے فرمایا کہ یہ ایک آخر وقت میں جو ہے وہ کسی بڑیا نے کہا کہ آپ تو بڑے بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت جو ہے اللہ والے ہیں تو آپ کی تو یقینی بخشش ہوگی تو کیا فرمایا کہ ایمانچو سلامت بلب غور برین آسن تو برین چستی و کی ایمان فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ میں ایمان سلامت لے کر قبر میں نہ اتر جاؤں اس وقت تک کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ایمانچو سلامت بلب غور بریں جب میں قبر میں ایمان لے کے اتر جاؤں گا اس کے بعد میں اپنی اس چستی اور چلاکی اور عبادت گزاری پہ میں پھر میں خوش ہوں گا کہ واقعی ایمان سلامت لے جاؤں پھر میں تو یہ ہے کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں اس لیے ذکر و اذکار زیادہ کرنا اس میں یہ ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے اور بغیر شیخ کے تو اور بھی زیادہ کیونکہ فرمایا بزرگ نے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پھر شیطان پیر ہوتا ہے پھر اس کو شیتان گمراہ کر دیتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے عبادت گزار ہوں جیسے ایک جائل شخص تھا اس کو کسی نے شیطان نے جو ہے سوچا اس کو کچھ بیوقوف بنانا چاہیے لہذا اور جا کر اس کو کہا آواز بنا کر کہ جو ہے بڑے میاں اب تم بڑے تاجد گزار ہو گئے ہو اتنی عمر ہو گئی ساٹھ ستر برس کی عمر ہو گئی تمہاری تو جو ہے اب تمہیں اللہ تعالی نے نمازیں سب معاف کر دی تو وہ اگر عالم اور عارف ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ سمجھ لیتا کہ مجھے شیطانی علقا ہے ایک ہوتا ہے علقہ اور ایک ہوتا ہے الہام الہام تو بلا شبہ ولایت میں سے ہے الام ولایت ہے لیکن علقہ تو شیطانی بھی ہو سکتا ہے دل میں خیال آیا شیطانی خیال بھی آ سکتا ہے تو غرض یہ کہ وہ بڑے خوش ہوئے تو اس کے بعد نماز سب چھوڑ دی اور ان کو پھر اس نے بہکایا کہ آپ کو جو ہے اب اللہ نے بلایا ہے معراج پہ اللہ میں نے آپ کو میراج پہ بلایا ہے وہ تو اور بھی پھول کے خوشی نہ سمائے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں یہ گدے پر سوار ہو جائیں یہ برا ہے اب چونکہ آدمی ہرس میں اور اس میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ پھول کے کپا ہوئے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گدا یہ تو پڑوسی کا تو اس نے اس کو بٹھایا اور گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا اور جو ہے وہ ڈبے میں وہ کنکر پتھر ڈال کے ٹین کے اور گدے کو ہکا ہاں دیا اب جو ان کی شامت آئی تو بچوں کا تو کھیل مل جاتا ہے تو وہ جا کے گونگڑی میں جا کے ان کے جو ہے وہاں وہ گر پڑے جا کے شیطان نے ان کا یہ تماشا بنایا تو اگر عارف ہوگا اہل اللہ سے تعلق ہوگا اور کسی کو اپنا بڑا بنا کے چلے گا جو اہل اہل اہل اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہو اور سنت و شریعت پر چلتا ہو یہ نہیں ہے کہ بس اللہ والوں سے تعلق ہو گیا داڑھی بڑھا لی ٹوپی پہن لی لمبا کرتا پہن لیا نہیں بلکہ اس کا خود کا عمل بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہو تب بات ہے تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر پھر اس کے مشورے سے ذکر نہ رہتا ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ارض کیا کہ حضرت یہ ذکر جو ہے جب کام ذکر ہی بناتا ہے تو پھر ہمیں کسی شہر کی کیا ضرورت ہے جب ذکر کرنا ہے تو ہم ذکر خود بھی کر سکتے ہیں شہد کی کیا ضرورت ہے تو فرمایا کہ کام تو ذکر ہی سے بنے گا کام تو ذکر سی, ذکر ہی سے بنے گا تو فرمایا کہ جس طرح تلوار کام تلوار, کو تلوار کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن کاٹتی جب ہے جب کسی کے ہاتھ میں کاٹتی جب ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہو اسی طرح کام تو ذکر ہی سے بنے گا لیکن جب تک کہ شہد سے مشورہ نہ لوگے تو عادت اللہ یہی ہے کہ جب بھی کسی کو نسبت ملی اللہ تک پہنچا تو کسی اللہ والے ہی سے تربیت میں پہنچا تو غرض یہ ہے کہ ایک تو دروشریف کی کثرت جمعے کی خاص سنتوں میں سے ہے دوسرا یہ کہ چھ اعمال ایسے ہیں جمعے کے دن کے جن پہ ہر ہر قدم پہ جب یہ شخص نماز کے لی جائے گا ہر ہر قدم پہ ایک سال نفل روزے اور ایک سال نفل کا ثواب ملتا ہے حدیث پاک میں ہے ان میں سے اعمال یہ ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے اچھے اور صاف کپڑے پہننا اور غسل کرنا اور مسجد جلد جانا اور مسجد پیدل جانا جہاں تک ممکن ہو اگر مسجد بہت دور ہے تو پھر گاڑی میں جائے سواری میں لیکن مسجد پیدل جانا اس کی فضیلت ہے اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبہ جو خطبہ عربی میں ہوتا ہے اس کو غور سے سننا یہ ادھر ادھر, ادھر توجہ کرنا اور لہ الائٹ کے اندر پڑھنا یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے اور یہاں تک کے حکم ہے کہ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہو بلکہ جمعہ کی اذان شروع ہو چکی ہو بلکہ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اذا, اذا خرج المام فلا فلاطا ولا کلام جب امام اپنے حجرے سے خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے اب کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے اور کوئی بات چیت بھی جائز نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی اگر نصیحت بھی کرنی ہو تو بھی اس وقت جائز نہیں ہے بعد میں خطبہ جب ختم ہو جائے اس وقت کوئی بات کرنی ہو کسی کو دین کی بات بھی کرنی ہو تو خطبے کے بات کریں جیسے ہی اذان شروع ہو جائے اپنی نماز ترک کر دے اور اگر سنتوں کا جو ہے وہ دو سنتیں پڑھی ہو بھی اور اذان شروع ہو گئی تو دو ہی رکت پہ سلام پھیر دیں یہ مسئلہ ہے اور اگر تیسری چوتھی رکعت پڑھ لی تو جلدی سے جلدی اس کو ختم کر دیں تو غرض یہ ہے کہ خطبے کو غور سے سننا اور Uh, کوئی uh, لاہ و عائد نہ کرنا جیسے بعض لوگ چٹائی نوچنا شروع کر دیتے ہیں یا کپڑے درست کرنا شروع کر دیے ٹوپی صحیح کرنا شروع کر دی ایسا کوئی کام نہ کرے خطبے کو غور سے سننا امام کے قریب بیٹھنا خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لاہ و میں مشغول نہ ہونا یہ تمام کام جو کرے گا جمعے کے دن اس کو uh, ہر ہر قدم پر uh, ایک سال نسل روزے اور ایک سال uh, نسل کا ثواب ملے حدیث پاک میں ہے اس کے علاوہ بھئی خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے تیل لگانا اور اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا اور داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا ہے اور ناخون وغیرہ کاٹنا یہ سب جمعے کے اعمال میں سے ہیں اور جس کو ہمت ہو جس کو مشق ہو اور ہمت ہو وہ سورہ تحفی کلاوت بھی کر سکتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن ایک نور نکلے گا زمین سے لے کے آسمان تک جو شخص جمعے کے دن سورہ کی کلاوت کرتا ہوگا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جمعے کے تو یہ خاص خاص باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جمعے کے دن ان چیزوں کا اہتمام کریں دیکھو یہ کتنی آسان چیزیں ہیں لیکن اس کا ثواب کتنا عظیم مسکان ہے ایک سال کے نفل روزے کون رکھ سکتا ہے کتنا مشکل کام ہے لیکن اعمال کیا کرنے کو بتائے صرف یہ کہ بھائی اچھے اور صاف کپڑے پہننا وہ ہر کوئی پہنتا ہی ہے اور غسل کر لینا یہ بھی ہر کوئی کرتا ہی ہے الحمد پھر اس کے بعد مسجد جلد جانا بس یہ تھوڑی سی ہے کہ جلدی مسجد پہنچ جائے اور مسجد پیدل جانا جہاں تک ممکن ہو سکے یہ سب آسان چیزیں ہیں ایسے ہی امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا جب جلد جائے گا تو امام کے قریب ہی جگہ ملے گی تو یہ بھی ایک بہانے ہیں اللہ کے نوازنے کے تو امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لاہ و لائد نہ کرنا کوئی ادھر توجہ نہ کرے باقی یہ کہ جمعہ کے دن بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ بالکل دوزانہ ہو کر بیٹھ جایا جائے, جائے نماز کی جیسے اقحیات کی صورت ہوتی ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے جس طرح آرام دہ طریقہ ہو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح بیٹھے رہیں بت بنے ہوئے ایسا ضروری نہیں ہے بعد لوگ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں حالانکہ خطبے کے دوران باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کو تو اپنایا نہیں اور جو غیر ضروری چیزیں اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے اب کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا تو زانو اتنی دیر تو وہ مربع بیٹھ سکتا ہے اور کسی شکل میں بیٹھ سکتا ہے جو اس کے कोई آرام دہ ہو تو یہ کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے تو یہ میں نے سوچا मैं آپ اور ماشاءاللہ یہاں مسواک کی سنت کئی بار بیان ہو چکی ہے امید ہے کہ سب حضرات مسواک کی پابندی کرتے ہوں گے انشاءاللہ اور اس کا فائدہ بھی بتلا دیا تھا کہ جو مسواک سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ ستر گنا زیادہ اس کا حضر ہوگا اور مسواق کا ایک مشہور فائدہ تو سب سنتے ہی رہتے ہیں کہ کلمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں مرتے وقت اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روح بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے نکال لیتی روح, ال... روح اس کی آسانی سے نکلے گی تو بہت بڑے بڑے فائدے ہیں لیکن میں ان سب کے سر فہرست حضرت کی برکت سے دل میں ہی آتا ہے تو میں یہ ضرور بیان کرتا ہوں کہ سنت کوئی بھی سنت ہو چاہے مسواق کی ہو چاہے اور کوئی سنت ہو لیکن ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کُل انکن تم تو بون اللہ فتب نہیں ہوگا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بس تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کتنا عظیم الشان فائدہ ہے اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ اور رسول کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے یہی مقصود زندگی ہے یہ مناجات کے اشعار ہیں دعا کے اشعار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ کیفیات نصیب بنوا عنوان ان کا ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں بار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں بار ہو رحمت کا تیری سر پہ پے آبشارو رحمت کا تیری سر پے آبشارو سج دے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک باپ تیری سر پہ میرے آر وال نناپس پر کبھی شاہ وقت کنارو والد نناپس پر کبھی شہوت کی نار ہو دل میں نا میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو دل میں نا میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو, ہو دیکھیے اللہ والوں کو لگ اللہ بلاؤ کلام بلاؤ اسی فرماتے ہیں دیکھو اس میں کیا ہے غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نہ غالب نہ ہو شہوت جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے یہ مشورہ بتا رہا ہے کہ شہوت کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان میں کوئی بری چیز تھوڑی رکھی ہے اس کے فائدے ہیں اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے جیسے اکثر لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ پیسہ بہت بری چیز ہے حالانکہ پیسہ بری چیز نہیں ہے اگر کسی شخص نے اگر پیسہ بری چیز ہوتا تو آپ مسجد میں کیسے لگاتے ہیں آخرت میں کیسے کماتے آپ مدرسے میں کیسے لگاتے دین کی مدد دین کی نصرت کہاں سے کرتے پیسے کا استعمال اچھا برا ہوتا اب اسی پیسے کو, کو کوئی سنیما ٹی وی وی سی آر میں لگا دے موبائل کی گندی فلمیں دیکھنے میں لگا دے یا انٹرنیٹ میں لگا دے غلط جگہ تو وہ برا ہو گیا لیکن مال فی نقص ہی برا نہیں ہے برا اس کا استعمال ہے اللہ نے مال دیا ہے جس کام میں خرچ کرنے کے لیے اس کام میں تو خرچ کرتے نہیں گناہ کے کام میں خرچ کر دیا تو یہ برا ہو گیا ہمارے, ہمارے حق میں برا ہو گیا مال برا نہیں ہے ہمارے حق میں مال برا ہو گیا کہ ہم نے اس کو غلط کام میں استعمال کیا ایسے ہی شہوت جو ہے اور غصے اور دوسری جو جتنے رزائل ہیں یہ سب کام کے ہیں ان کا استعمال اچھا یا برا ہوتا شہوت اگر نہ ہوتی تو ہم اور آپ سے کہاں سے ہوتے ہے نا اس کا استعمال اچھا ہے برا ہے اس کو غلط جگہ استعمال اس لیے فرمایا دیکھو غالب نہ ہو مغلوب رہے جہاں استعمال کرنا ہے وز و فی فی محلی حکمت کیا ہے وز و شعیع فی محلی اور وز و شی فی غیر محلّی غیر محل میں استعمال کرنا وہ برا ہے <تصفح> تو اس کا حکمت سے استعمال اللہ نے جو چیز جو خاصیت جو خصوصیت جو طاقت جو صلاحیت جس کام کے لیے دی ہے اس کام میں استعمال کرو بس بھیڑا پار ہے اس کو غلط جگہ استعمال نہ کرو شہوت اللہ نے دی ہے اس کے محل پر استعمال کرو جائز اور حلال طریقے سے اس کو استعمال کرو حرام طریقے سے استعمال کرنا نفس غالب ہو جانے کی دلیل ہے اس کو فرمایا کہ غالب یہ نہیں کہ شہوت بالکل جو ہے وہ اعلی نسلی ہٹا دو اور کام ختم ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم <تصفيق> سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرے پاس جو بندوق ہے اور یہ مجھے میرے مزاج میں غصہ بھی ہے میں سوچتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بیچ دوں تو حضرت نے فرمایا بھئی اس کا استعمال اچھا یا برا ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ اس طرح تو آپ کے پاس ایک آلہ ہے تو آپ اس, اس سے جنابی شادر ہو سکتا ہے لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ وہ بھی کاٹ کے پھینک یہ کیا بات ہے بھائی آپ اپنے اوپر غالب رہیے اپنے اپنے نصف کے اوپر غالب رہیے نصف غالب ہونے کی, غالب ہونے کی چیز نہیں ہے نصف پر آپ غالب رہیے تو یہ چیز ہے کتنا زبردست نفا تلا دیکھیے اب اس کا بات ہے کہ غالب نہ پر کبھی شہوت کی نار ہو شہوت بذات خود بری چیز نہیں ہے اس کا دوسرا کام ہے حلال اور جائز کام کے لیے اللہ نے دیا ہے لیکن اس کو غلط جگہ استعمال کرنا وہ برا ہے غالب نف پر کبھی شہوت کی نار ہو خلد نناس پر کبھی شہوت وقت کنار ہو دل میں نہ میرے ذیر کا کوئی بھی خار ہو دل میں نہ میرے ذیر کا کوئی بھی خار ہو غصے <تصفيق> کو لے لیجیے غصہ بھی اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں رکھا ہے نا لیکن اس کا بھی, اس، اس کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہے مثلا حضرت نے فرمایا کہ میدان جہاد میں اب غصہ بالکل آئی نہیں رہا تو وہاں تو غصہ کرنا، غصہ نہ کرنا جو ہے وہ آپ کو ناکام کر دے گا غصہ بیجا غصہ کرنا حرام ہے اب میدان جہاد میں آپ کیا توازو دکھائیں گے حضرت نے فرمایا وہاں توازو دکھاؤ گے کافر کو کہو گے کہ حقیر فقیر عبد حاضر ہے کافر منڈیا اڑا دیجیے ہماری بھائی وہاں تو کہنا ہے کہ تم اگر سیر ہو تو ہم سب سے ہیں وہاں تو اپنی اکڑ دکھانی ہے یہ اکڑ کام کی چیز ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ازیل علی ممینین عزت علی کافرین صحابہ کی شان حضور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمائی کہ یہ کون لوگ ہیں ازیلطین علی مومنی کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تو انتہائی توازو سے رہتے ہیں اپنا نوالا بھی کا ان کو کھلانے کو تیار ہے آج ہم تو حقوق چھیننے والی بات کرتے ہیں اللہ رسول نے کیا سکھایا کہ حقوق دینے والے بن جاؤ تو حق لینے والا کون رہے گا دینے والے بنو ہم دینے والے تو بنتے نہیں چھیننے والے بننے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فساد برپا ہوتا ہے ہم حق دینے والے بن جائیں تو صحابہ کی کیا شان تھی اللہ کے آشروں کی کیا شان ہے اب علی المؤمنین کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنی جگہ قربان کر دیں گے اپنا کھانا قربان کر دیں گے اور یہاں ہم تو اپنے حقوق پہ لڑائیں لڑ رہے ہیں یہ ہمارا ہے آپ نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کر دی آپ نے یہ کیوں کر دیا خود اس کو کڑی کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ میرے بھائی کا گھر ہے اس کا کوئی راستہ بند نہ ہو جائے کہیں یہ دکان ہے گاہک ہے آ رہا جا رہا ہے اس کا راستہ نہ بن ہو جائے خود ہم کو خیال ہر ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہو جائے تو حق چھینے والا کون رہے گا ہے نا حق دینے والے بنے تو غرض یہ کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا عدل عرل مومنین عائزین عرل کافرین مومنین کے ساتھ تو توازوں کے ساتھ رہتے ہیں مومن بھائیوں کے ساتھ اور کافروں پر جو ہے وہ بھاری ہیں عائز ارل کافرین تو غصہ بھی دیکھیے کام آیا نا مگر اس کا محل فرق ہے اس کا محل ہماری گھر والے بیوی بچے نہیں ہیں اس کا محل کیا ہے جب و... جب وہاں ضرورت پڑے میدان جہاز میں وہاں پر غصہ کا یہ کام آئے گا یا کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور آپ کو اس پر قدرت بھی ہے اس کو روکنے کی اور قدرت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اگر کوئی فساد پیدا ہو اس کو روکنے کی بھی قدرت ہے یہ شرط ہے یہ امر بال معروف نہیں ہے ہے اس کی یہ شرائط ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی کام سے روکنا ہے غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ میری بات کو قبول کرے گا بھی نہیں کرے گا اگر قبولیت کی گنجائش نہ ہو قبولیت کی امید نہ ہو تو آپ پر وہی انل منکر جو ہے وہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے جب آپ امید قبول دیکھیں تو آپ ضرور نرمی سے کہہ دیں اور اس کی تحقیر بھی نہ ہو فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی نصیحت کی اور اپنے آپ کو بڑا اور اس کو حقیقانا تو یہ حرام ہے تبلیغ حرام ہے کہ اپنے آپ کو آدمی اونچا سمجھے اور سامنے والے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو حقیق سمجھے ایسی تبلیغ حرام ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حرام ہے اور جہنم کا راستہ ہے تو اس لیے ایک یہ شرط ہے اسی طرح یہ شرط ہے کہ اس سے فساد پیدا نہ ہو جو جس کام سے آپ روک رہے ہیں اس سے فساد پیدا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ اور الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں اور اگر فساد پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہو تو پھر اس کو روکنے قدرت ہو پوری پورے قدرت جب ہو وہاں امر بالمعروف معروف نہیں انل کی جو ہے وہ فل, فل، یہ ہے سارا تو غرض یہ کہ غصہ بھی جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اس کا محل اچھا یا برا کہ آپ کہاں پر اس کو استعمال کریں بیوی بچوں پر استعمال نہ کریں بھائی بہنوں پہ ماں باپ پہ استعمال نہ کریں یہ غصہ ایسی چیز ہے جو فرمایا کہ اولاد کو ماں باپ سے لڑوا دیتا ہے اور شاگرد کو ساتھ سے لڑوا دیتا ہے اور مرید کو شیخ سے لڑوا دیتا ہے اور شیطان جو ہے کڑا دور ہو کے تالیاں بجاتا ہے کیسا اس کو جہنم کا راستہ دکھائے اس غصہ یہاں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ غصہ جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرو نہ نس پر کبھی شہوت کنار ہو دل میں نہ میرے غیر کا کوئی رو میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو اردل بف ذکر میرا پل دل ذکر میرا پور بارو ہر لمحہ لگوں پر ذکر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقل ہر سانس ہر وقت آپ ذکر ذکر کر رہے ہیں اب کسی کو آپ کی ضرورت ہے کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ کہتے نہیں ہم نے دیکھا ایک صاحب کو ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے وہ ایسے ہی منہ موڑ کے بیٹھ گئے یہ ہمارا دین تھوڑی سیک ہے بھائی بھائی بندوں کی اللہ کے بندوں کی رعایت بھی مطلوب ہے دیکھو حضرت شاہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے بظاہر و شاغل نہیں ہے ذبا خاموش دل غافل نہیں ہے ذبا خاموش دل غافل نہیں ہے مجھے احباب کی خاطر ہے منظور کی کیا تعاش میں شامل نہیں ہے اب کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملنا ہے آپ کے احمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا آپ کا جواب بھی اس میں ہو گیا ایک دفعہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے مہمان ہو تو یہ مہمان کی حیثیت منحصر ہے کہ وہ کس درجے کا ہے بےچارہ کسی تکلیف میں ہے اگر کسی ضرورت میں ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا اور اپنے نفل اذکار کو چھوڑ دینا بہتر ہوگا اور بعض مشائق کی حالات ایسے تھے حالت ایسی تھی کہ وہ مغلوب تھے غالب علی الاحوال نہیں تھے حل میرے مشرق کیا بات فرماتے تھے کہ مغلوب الحال ہونا کوئی کمال نہیں ہے غالب علی الاحوال غالب علی الاحوال حال کو کیوں آنے دو حال سے تھوڑی ترقی ہوتی ہے ارے سنتوں, سنتوں کا طریقہ اختیار کرو سنت کا طریقہ جو اعتدال کا راستہ ہے اب اگر کوئی مغلوب ہو گیا حال سے تو وہ معذور ہے وہ کوئی گناگار نہیں ہوگا وہ واقعی اس کا حال اگر یہ ہے تو وہ معذور ہے لیکن معذور واجب ال, واجب التقریب نہیں ہوتا اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے جیسے بہت سے مجزوبوں کے قصے ہیں تو آپ ان کو ان کے قصے سن کر ہمیں ان جیسا ہونے کا تھوڑی ہونا ہے بلکہ وہ تو ان کا غالب حال تھا ان کا حال تھا تو حال کی تقلید کرنا واجب الحال کی تقلید کرنا تو ہمارے ذمہ تھوڑی ہے ہمارے لیے سنت کا راستہ ہے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں تو کیا فرمایا کہ مجھے احباب کی خاطر ہے منظور یہ کیا طاقات میں شامل نہیں ہے اب مولانا سے ملنے بہت سے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے تو مولانا اپنے ذکر و اذکار کو ملتوی کر دیا کرتے تھے اور ان میں بیٹھتے تھے فرمایا ذوق نبوت ہے اللہ اسلو کا حبک و حکبمیندی یبلغنی حبک اے اللہ, اللہ مجھے آپ کی محبت بھی چاہیے اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مجھے چاہیے اب محبت کیا اس طرح ملے گی کہ آپ بالکل بے رخی دکھائیں اور تصویر کے بیٹھے رہیں تو یہ زمانہ یہ بڑے سوچ سمجھ کے چلنے کا ہے تو اب اب کوئی بیٹھا ہے انتظار میں ناشتے کے اور آپ مسجد میں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور دین سے متنفر ہو جائے کہ اچھا یہاں تو بندوق بندگان خدا کے حقوق کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں ہم بھوکے بیٹھے ہیں اور ٹرین پکڑنی ہے اور یہ صاحب جو ہم ان کے اوپر منحصر کیے ہوئے تھے انحصار کیے ہوئے تھے اور یہ بیٹھے ہوئے مسجد میں تو حالات پہ منحصر ہے کہ کیا کرنا چاہیے میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو پھر دل بپیر ذکر میرا پل ہو ادب فرماتے دیتے کہ ذکر جب کرو تو عشق عشناک کرو عشق عشتناک آپ نے سنا ہوگا ناک، افسوس افسوسناک اور تشویش تشویشناک اور حسرتناک اور, اور کیا کیا ہیں تابناک اور درد دردناک مگر یہ عشق عشتناک مولانا کی جاتا ہے مولانا رومی رحمتہ اللہ جب ذکر کرو تو عشق عشفناک کرو یعنی ایسا عاشقانہ ذکر کرو جیسے کوئی بچہ بہت دنوں کا بچھڑا ہوا ہو اپنے ماں باپ سے اور وہ ابا ابا پکار رہا ہو ابا کہاں ہے ابا ابا ابا کر رہا ایسے تم ربا ربا ربا کرو یعنی اللہ اللہ ایسے یاد کرو جیسے برسوں کی جدائی ہے اللہ کب ملاقات ہوگی آپ سے عشق ناک ذکر ہو تب تو مزہ ہے ذکر کا لیکن اس کی مشق سے آتا ہے کہ وہی بات ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بناؤ تب تو بات بنے گی ورنہ وہی بے چوک کا مرغہ ہوگا <laughs> میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو ہاں وہ شیر یاد آ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران کفس میں نو گرفتاروں میں میں ابھی آیا ہوں تو مجھ کو ذرا مجھے سکھلا دو کہ یہ ذکر اشکنات کیسے کرنا چاہیے کیسے کرتے ہیں کیسے یہ درد پیدا ہو دل کے اندر کیسے یہ محبت اللہ کی پیدا ہو کہ اللہ سے وہ تعلق اور جو رشتہ ہمارا تھا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اس تعلق اور رشتے کو ہم بھولے ہوئے ہیں اصل میں ہمیں خبر ہی نہیں ہے رشتے کی جب پتہ لگ جائے گی قیمت معلوم ہو جائے گی پھر جو بندہ تڑپے گا تو خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو دنیا جو, جو دنیا بے زمین ہوتی دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمی ہوتی یعنی تڑپ کر آسمان پر جا رہے ہیں تو آسمان روک رہے ہیں اور تڑپ کر نیچے آ رہے ہیں تو زمین ورنہ ہم آپ کو دکھاتے کہ ہم اس سے بھی کہاں سے رہا تڑپتے یہ اللہ کی محبت میں تڑپنا ایسے ہوتا ہے دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمی ہوتی یہ کیا کمال کے آسمان تک پہنچ کے رک گئے یا زمین تک آ کے روک گئے یہ زمین و آسمان نہ ہوتے تو ہم آپ کو دکھاتے کہ ہماری کیا پرواز ہوتی تڑپنے میں میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو پھر دل بفید ذکر میرا پر بہار ہو ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو ہم سب تو تیری یاد سے حاصل قرار ہو دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرارو ایک لمحی اللہ آپ سے غفلت نہ ہو اصلی ذکر کیا ہے بندہ اللہ سے غافل نہ رہے بس ہے بندہ اللہ سے غافل نہ رہے ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کوئی میرا ہے میں کسی کا ہوں کوئی میرا ہے میں کسی کا ہوں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا اُنہیں کا اُنہیں کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں میں تو اپنے اللہ کا ہوں میرا کوئی رشتہ ہے اللہ سے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت یہ غفلت نہ ہو اے اللہ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ساری ساری کائنات کی ہر ہر دولت ہر نعمت کی نبی فرمادی اللہ اللہ تطمین القلوب خبردار ہو جاؤ حضرت نے فرمایا کہ اللہ جو ہے ہر تمبی کا ہے کہ خبردار ہو جاؤ یعنی کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر غور سے سنو خبردار ہو جاؤ غفلت کی روئی نکال دو اللہ بکر اللہ تصمین القلوب اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا چین ہے اللہ ہی کے ذکر کیا یہ ہی لگانا ضروری ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز اور ہے ہی نہیں ہے اگر فرمایا کہ اگر ہی نہیں لگاؤ گے تو اس میں اور چیزیں بھی شامل ہونے کا خطرہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اگر کوئی کہے اللہ کے ذکر سے ذکر میں دلوں کا چین ہے تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی چیزوں سے چین مل سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں فرمایا اللہ یہ ذکر اللہ ہی اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہی کے ذکر سے اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے اور فرمایا کہ بکر اللہ جو ہے یہاں مانی نے سی کے ہے کہ سی ذکر اللہ فرمایا کہ کما ان سم کتا تتم لا تتم ان فلما لا بلا سمجھے آپ اللہ جو بکر اللہ ہے مانی نے فی کے ہے مولانا ہے کہ اللہ ان سم کتا ستم مچھلی جو ہے پانی کے اندر جب مکمل ڈوب جاتی ہے اس وقت وہ چین پاتی ہے اگر تھوڑا سا سر یا دم کا حصہ پانی سے باہر رہے ہم نے تو خود بہت سی چیزیں مشاہدہ کی ہمارے گھر میں پہلے مچھلیاں پلی ہوئی تھیں بچوں نے پالی ہوئی تھی تو پانی جب اس کو صاف کرتے ہیں تو پانی کم ہو جاتا ہے تو اس کا پانی نکالتے ہیں جب پانی نکال رہے تھے تو مچھلیاں اتنے, اتنے اتنے پانی میں تیر تیریں بے چینی سے تڑف رہی ہیں بھاگ رہی ہیں تو مچھلی جب تک پانی میں غرق نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کو چین نہیں ہوگا تو جب تک ہم سو فیصد اللہ کی یاد میں غرق نہیں ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ تصویر لے کر جنگل میں چلے جائیں گے ہر وقت اللہ اللہ کریں گے نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر سانس اپنا یہ خیال رکھیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں نگاہ خراب نہ کر رہے ہوں وہ جگہ نہ دیکھ رہے ہوں جہاں مالک نے منع کیا زبان کو مالکانہ استعمال کر رہے ہوں غلامانہ استعمال کر رہے ہوں ملکیت ہے ہماری زبان جو ہے اس کو اپنے اختیار سے روک کر رکھیں کہ عیبت نہ ہو کسی مسلمان بھائی, مسلمان بھائی کو گالی نہ دیں اذیت نہ پہنچائیں اپنے جملے سے یہ سب چیزیں زبان کے گناہ ہیں ایک آنکھ کا گناہ ہے زبان کا گناہ ہے کان سے ہم جو ہے گانا نہ سنیں ہے اور پیر سے اس جگہ چل کر نہ جائیں جو گناہ کی جگہ ہے اور ہاتھ سے وہ چیز استعمال نہ کریں اور غلط کام نہ کریں چوری نہ کریں یہ ہر وقت یہ دھیان رکھنا اصلی یاد تو یہ ہے اصلی یاد کیا ہے اصلی یاد یہ ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا میرے کسی عمل سے میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ ہے ذکر کے اندر غر کرنا ذکر مانی یاد ہر وقت یاد رکھنا کہ میں وہی بات کہ میں کسی کا ہوں کوئی میرا ہے میں کسی کا ہوں وہی تو اس نے مجھے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو تھوڑا سا زبانی ذکر بھی کر لیا لیکن اصلی ذکر کیا ہے کہ کس کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کرے یہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا دس برس تاکہ اللہ اللہ کی محبت حاصل ہو لیکن دس برس کے بعد وہ کم فین تھا دس برس کے بعد وہ جانے لگا اس نے کہا حضرت میں, میں نے آپ کے پاس آج تک کوئی کرامتی نہیں دیکھی آپ کی میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تجھے کیا چاہیے تھا اس نے کہا لوگ بھائی بزرگ ہوا میں ہوتے ہیں کہیں کچھ ہوتا ہے ہم نے آپ کے پاس کوئی کرامتی نہیں دیکھی تو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ نے مجھے دس برس کے اندر کبھی اللہ کی کسی نافرمانی میں ملوث پایا سنت کے خلاف کوئی کام پایا اس نے کہا نہیں ہم نے کبھی آپ کو اللہ کی نافرمانی فرمانی کے کام میں نہیں پایا تو فرمایا کہ جس ج... ایک آہ بھر کے فرمایا کہ جس جنید نے اپنے مالک کو دس برس ایک لمحہ بھی ناراض نہ کیا ہو اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کیا ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا یہ فرمایا کہ الکارامت الاستکامتوں یعنی دین پر استقامت الاستقامت بو کا الف کرامت یہ ہزار ہزار کرامات سے بھی افضل ہے استحکامات السطین اور کرامت وامت کیا ہوتی ہے کرامت تو اللہ کی بھیک ہوتی ہے جس کو چاہے دے دیتے ہیں کرامت جس... کے بزرگ کی اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتی ہے اللہ کی جس کو چاہے دے دیں اور جس کو چاہے نہیں دے اور جب وہ چاہتے ہیں جب دے دیتے ہیں جب نہیں چاہتے تو نہیں دیتے تو غرض یہ کہ اصلی یاد کیا ہے کہ اللہ کو ایک لمحی ناراض نہ کرنا ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو دل بھول سے تجھ کو بہت بے قرار ہو ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب قرار ہو گناہ سے مجھے یا رب یارب پر لمحاسی او میں ن میرا شمارو گناہ آج میں گناہ کا ایک لمحہ بھی اللہ مجھے آپ گناہ میں نہ پائیے اور اگر خطا ہو جائے تو مایوسی کی کوئی بات بھی نہیں ہے خطا اگر ہو گئی خطا کرنا اور ہے وہ تو بہت برا ہے لیکن خطا ہو جانا اور ہے اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استفار کر کے پھر اللہ کو منا لو پھر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی پھر اللہ اپنے محبوب بنا لیں گے اور فرمایا کہ تائے غمب کم اللہ گمبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناگار جو ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں جیسے کیا ہی نہیں تو ہم گناگار کو حقیقت کیوں سمجھے بھائی ابھی توبہ کر لے گا پھر اللہ کو منا لے گا پھر اللہ کا محبوب ہو جائے گا گناہ گناگار کو عقیق نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو یک لم ہاسی میں نہ میرا شمار ہو بستی ہو یا چمن ہو کے وہ کو سارو ہو کو سرمانے پہاڑ بستی ہو یا چمن ہو کے وہ کو سار ہو سارو ہو بھی دل میرا تجھ پر نسار ہو جدھر بھی دل میرا تجھ پر میں سارو ہو بستی ہو یا چمن ہو کے وہ کو سارو اپنے کرم سے بھی ایک مجھے نو کی دے اپنے کرم سے بھی ایک مجھے نو کی دے بندہ تیرا محسل یل شر یوں شرسارو ہو اللہ تعالیٰ ہماری یہاں بھی ستاری فرمائے دنیا میں ہمارے ایوب کی پردہ پوشی فرمائے اور قیامت کے دن ہے اللہ ہمیں رسوائی سے بچانا دنیا میں بھی رسوائی سے بچائیے آخرت میں بھی اللہ رسوائی سے بچانا آبی. اپنے کرم سے بھی مجھے مئو فیرت کی دے اپنے کرم سے بھی مجھے مئو فرت کی دے بندہ تیرا میں شر میں نہ یوں شرم سارو ہو یا رب تیرے کرم سے کچھ بھی نہیں بعید یا رب تیرے کرم سے کچھ بھی نہیں بعید رحمت برو گے حشر تیری بے بروز حشر تیری بے شمار ہو یارب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید یارب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی مت بروزے حشر تیری بے شمارو عاصی اگر ہم تقی کر کے گنا سے عاصی عاصی نے گناگار یعنی گناہگار اگر توبہ کر لے گناہ چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو کیا ہوگا پھر تاج ولایات کا وہی تاج دار ہوں اس کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے آسی اگر موت تفی تر کے گنا سے آسی اگر موت تفی کے گنا سے پھر ولایت کوہی تاج داروحتا جلایت کوہی تاج داروح آپریشن یا رب فدا ہو تج کا ہر نفس نفس مانے سانس یعنی ہم سب اپنی نیت کر لیں کہ اللہ ہر سانس ہم آپ پر فدا کریں گے اور ایک لمحہ بھی آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے اور اگر خطا ہو جائے گی تو ہم مایوس نہیں ہوں گے ہم آپ کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر خوب روئیں گے اور آپ کو ہم پھر منا کر پھر آپ کے محبوب ہو جائیں گے یارب فدا ہو تج پیس اف کا ہر نفس یارب فدا ہو تج تیس اف کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لو نہو ایسی آپ کی لے لو نہو یار گا ہو تج پے سخت نفس یارب پیدا ہو تجھ پہ تل کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لو نہ ہوفی پیسی آپ کی لو نہ ہو سج دین سر ہو جشن بھی اشک بار ہو رحمت تیری سر پہ میرے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نوازے ان چیزوں ان رحمت سے نوازے فرمائے برکتوں کا نزول فرمائے رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا حق یہ ہے اللہ کے دو حق ہیں فرمائے ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور ایک اللہ کی محبت کا حق ہے محبت کا حق کیا ہے کہ ہر لمحہ ان پر خدا کرنا اور عظمت کا حق کیا ہے کہ ہر گناہ سے بچنا ہر گناہ سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے اللہ کتنے بڑے ہیں جس کو گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو وہ مرافع کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور اللہ نے کیسے کیسے عذابوں کی وعید قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں ہے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے بھائی یہاں سے ایک دن جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے اس وقت ہم کیا بہانہ تراشیں گے کیا کس چیز کو, کو کوئی ہماری مدد کو بھی نہیں آئے گا اس دن سوا اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارا مددگار تو بھئی کوشش کر کے اگرچہ نہیں کہتے کہ ایک دم جمپ لگا کے اوپر پہنچ جاؤ اگرچہ پہنچ جاؤ تو سبحان اللہ لیکن کام تو جب ہی بنے گا جب سو فیصد اللہ کے ہو جائیں گے کام ہی بنے گا لیکن بھائی جب تک ہمت نہیں ہو رہی چل نہیں پا رہے تو بھائی توبہ اور استحفال کو تو اپناؤ اور دو رکعت ہم پڑھیں یہ روزانہ جیسے ہمارے حضرت نے طریقہ سکھلایا تحجد پڑھنے کا کتنا آسان طریقہ ہے جس سے رات میں نہ اٹھا جاتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ فرض عشاء کے چار فرض کے بعد جب دو سنتیں سب پڑھتے ہی ہیں دو سنتوں کے بعد دو رکعت یا چار رکعت جتنی ہمت ہو تحجد کی نیت سے پڑھ لو یہ حدیث پاک میں ہے اور شامی نے لکھا ہے کہ یہ جتنی رکعتیں عیشا کے فرض اور وکر سے پہلے پڑھی جائیں گی سب کی سب تعجد میں شمار ہوں گی تو آپ تعجد کی نیت سے پڑھ لیجئے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو فجر سے پہلے جو وقت ہے وہ اس وقت بھی اٹھ کے آپ تحج پڑھ لیجئے لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تعجد کا اہتمام کرتے ہیں آدھی رات کو اٹھنے کا اور پھر اتنی نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ فجر, فجر ہی بعض کی جماعت رہ جاتی ہے اور بعض کی نماز ہی فضا ہو جاتی ہے تو ایسی تاجد جو ہے وہ قابل قبول نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا تو سب سے آسان راستہ یہ ہے جب آسان راستہ اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کے بھائی جس کو توفیق ہو اور ہمت ہو قوت ہو منع تو نہیں کرتے لیکن آج کل ضوف کا زمانہ ہے اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ تاجد کی آدھی رات کی تعجد کے چکر میں فجر کی نماز فضا ہو رہی ہے تو نقل کے چکر میں جب فل قضا ہونے لگے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے نا تو اس لیے حضرت نے کتنا آسان بتایا تجدد میں شمار بھی ہو جائے گا اور ہمیں بڑی ترجد کی فضیلت مل جائے گی اور لئے سمن الکاملین ملا یقوم اللہ وہ کامل نہیں ہوتا جو قیام اللیل نہیں کرتا لیکن اس میں آپ کو قیام اللیل کا کاملین کا آپ کو جو ہے اس کے اندر فضیلت مل جائے گی تو دو رکب پڑھ کے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ہمت جو آپ نے دی ہے اس کو استعمال کی ہمت نہیں ہو رہی اس کو استعمال کی ہمت کی ہمیں توہیف دے دیجیے دیکھیے اسی لیے اور امبیا کو بھی اور اولیاء اللہ کو بھی انسانوں میں بھیجا اللہ نے فرشتے بھی بھیج سکتے تھے دین کو سمجھانے کے لیے لیکن اللہ نے انسانوں میں سے اس لیے بھیجا کہ ہر انسان جو ہے بشر جو ہے اس کو ہر قسم کی ضرورت ہے کھانے کی بھی عادت ہے اگنے موتنے کی بھی ہے اور معاش کی بھی ضرورت ہے کام کاروبار کی سب چیز کی ضرورت ہے تو انہیں میں سے اللہ نے بھیجا تاکہ ہم اور آپ سے ہم اور آپ قیامت کے لیے نہ حجت نہ کر سکیں کہ اللہ میں وہ تو فرشتے تھے ان کے اندر آپ نے گناہ کا تقاضہ نہیں رکھا تھا ہمارے اندر تو تقاضہ نہیں رکھا تھا ہم کیسے گناہ سے بچتے اسی لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ یہ حجت قائم ہو جائے قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کو بھی انسانوں میں سے پیدا کیا تاکہ جب اللہ پوچھیں گے پھر کہ جب یہ یہ بھی تو انسان تھے ان کے بھی ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا جب یہ گناہ سے بچ سکتے تھے جب یہ تاڑھی رکھ سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں رکھی جب یہ گناہ گانا بجانا چھوڑ سکتے تھے تم نے کیوں نہیں چھوڑا یا کوئی بھی گناہ کا کام تم نے کیوں نہیں کیا جب یہ نماز پڑھ سکتے تھے یہ بھی انسان تھے ان کتاب بھی سارے ہوائز لگے تھے تو تم کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے تو یہ سب باتیں اللہ نے اسی لیے انسانوں میں سے بھیجا اور جتنا انسان مکلف ہے جتنی اس میں طاقت ہے اللہ نے اتنا ہی فرض کیا ہے اس سے زیادہ فرض نہیں کیا ہے بالکل آسان ہے فرمایا میرے مرشید محبوب رحمتہ اللہ علیہ نے کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے بھائی نہ کرنا آسان ہے تو فرمایا گناہ نہ کرو اور اللہ کی دوستی لے لو کتنا آسان ہوتا ہے <laughs> بس نفس کے اوپر جبر کرنا ہے اور ہمت کو استعمال کرنا ہے ہمت اللہ نے دی ہے لیکن ہم ہمت چور ہیں جیسے بھینس جو ہے وہ اپنے جب کا بچہ ہوتا ہے نا تو بچے کے لیے دودھ چڑھا لیتی ہے پورا دودھ نہیں دیتی بچہ جب ہوتا ہے بھینس کا تو پورا دودھ نہیں دے گی کبھی بھی اپنے بچے کے لیے کچھ دودھ ایک دو لیٹر اوپر چڑھا لے گی ہم نے بھی دیکھا ہوا یہ قصہ وہ گوالا جو ہے وہ جب دودھ اتارتا تھا تو بھینس کا بچہ ساتھ ساتھ جڑا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ بھینس کے منہ پہ ٹھنڈ کو وہ کر کے رخ کر کے اور دھار اس بچے کے منہ پہ مارتا تھا تو اس سے بھینس کو جو یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ میرے بچے نے دودھ پی لیا پھر وہ پورا دودھ دیتی تو غرض یہ کہ بھینس جس طرح اوپر چڑھا لیتی ہے تو اللہ نے ہمیں ہمت تو پوری دی ہے لیکن ہم ہمت چور ہیں ہم چوری کر جاتے ہیں حالانکہ اتنے انسان کروڑوں انسان گاڑی رکھ کے پھر رہے ہیں کیا ان کو کوئی قتل کر دے گیا کیا ان کی رو, روزی چن گئی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ روزی دے رہے ہیں اور زیادہ ان کو مزیدار زندگی دے رہے ہیں <laughs> تو اس لیے یہ ہمت ہم چوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہمت کے استعمال کی پوری پوری توفیق فتح فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے ہمارے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کو سب دوستوں کے گھر والوں کو اللہ والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا ہے کامل حاضل کا مسکمر عطا فرمائے اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے ہمارا کہنا قبول فرما لیجیے سننے والوں کا سننا قبول فرما لیجیے یہاں حاضری کو اللہ اپنی محبت میں شمار فرما کر قبول فرما لیجیے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ